دوسرا مکتوب توبہ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالی تم کو توبہ کرنے والوں کی بزرگی عطا فرمائے تمہیں معلوم ہو کہ پہلی منزل اس راہ کی توبۃۃ النسو ہے یعنی توبہ خالص و توبہ خاص الخاص یہ توبہ اعلی قدر مراتب ہوا کرتی ہے اس میں کسی کی قید نہیں جیسا کہ حق تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا توبو بو الا جمی المؤمنون لعلکم تفلحون یعنی اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو شاید تمہاری بہتری ہو جائے یہ آیت شریف صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی وہ حضرات حمتن طائب تھے کفر سے سخت بیزار ایمان سے نہایت رغبت و دلچسپی رکھنے والے گناہ پر ان حضرات نے لات ماری تھی اور پسے پش ڈال دیا تھا عطا تو عبادت میں مشغول تھے پر سبھوں کو توبہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوئے ایک بزرگ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا آپ نے جواب دیا کہ توبہ ادنا اعلیٰ سب پر فرض ہے ہر آن و ہر ساتھ مگر ہر محل میں توبہ کی صورت بدل جاتی ہے کافر پر کفر سے توبہ کرنا اور ایمان لانا فرض ہے آسیوں پر معصیت سے توبہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے محسنوں پر فرض ہے کہ افعال حسن سے احسن کا قصد کریں واقفان راہ پر فرض ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹھہرے نہ رہ جائیں روش سالکانہ اختیار کریں مقیمان آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالم جسمانی کی سیر کافی نہ سمجھیں تیر کی قوت حاصل کریں اور حفید سفلی سے اڑ کر عروج الوی پر پہنچیں اوج الوی پر پہنچیں خاصا یہ ہے کہ سالک کا کسی مقام پر ٹھہرنا گنا ہے اس مقام سے اس کو توبہ کرنا چاہیے اور آگے قدم بڑھانا چاہیے ابو اللّہ جمی انمنونکم تفلحون کی تفسیر یہی ہے بات یہ ہے کہ جس مرتبے میں سالک پہنچتا ہے سے اعلی مرتبہ موجود ہے مرتبہ اسفل سے ترقی کرنا اور مرتبہ اعلی پر پہنچنا فرض راہ ہے ورنہ سلوک نا تمام رہے گا اس لیے شرع شریف میں حکم ہے کہ سیرو سبق المفردون یعنی مفردوں کے آگے سیر کرو توبہ اگر صرف گناہ ظاہری سے ہوتی تو پیغمبروں کو توبہ کی حاجت کیا تھی وہ تو گناہ صغیرہ اور قبیرہ سے پاک ہیں مگر ان حضرات سے بھی توبہ ثابت ہے اور وہ مانن اپنی جگہ پر ٹھیک ہے حضرت موسا علیہ السلام پر جب تجلی ربانی ہوئی عالم بے خودی کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تپ تو علیک یعنی میں نے تیری طرف توبہ کی بظاہر تو توبہ کا محل نہ تھا مگر آپ کو یہ خیال ہوا کہ ارینی کہنا اپنے اختیار سے ہمیں زیبا نہ تھا کیونکہ عاشق صاحب اختیار نہیں ہوتا دوستی میں اختیار سراسر آفت اور در آفت ہے اس لیے آپ نے توبہ کی اور کار حسن سے کار احسن کی طرف رجوع کیا آپ ہی پر موقوف نہیں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی ل... في كل يوم مرة. میں ہر بار کرتا ہوں. اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو ہر سات ترقی مقام ہوتی تھی ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے پر پہنچتے تھے مرتبہ اول کو مرتبہ دوم سے کمتر سمجھتے تھے اس لیے آپ استغفار فرما کر ثواب سے اسوب کی طرف رجوع فرماتے تھے یہیں سے اس جملے کے معنی حل ہوتے ہیں کہ حسنات الابرار سی المقربین یعنی ابرار کے حسنات مقربین کے سیاحت یعنی گناہ ہیں توبہ کی اصلی معنی رجوع کرنے کے ہیں رہا یہ کہ صفت رجوع مختلف ہوا کرتی ہے جس حال جس معاملے جس مقام کا آدمی ہوگا اسی لحاظ سے توبہ ہوگی عوام کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے نافرمانی فرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے تاکہ عذاب سے بچیں خاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس قدر نعمتیں عطا ہوئیں اور جس قدر رحم و کرم ہوا اور ہو رہا ہے اس اعتبار سے مطلق خدمت ادا نہ ہوئی خاص الخاص خاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو صاحب قوت و طاقت کیوں سمجھے ہم نے اپنے کو موجود کیوں خیال کیا آجز و نیست کیوں نہ سمجھا قوی ہے تو وہی ہے اور موجود ہے تو وہی ہے جب توبہ کے مراتب معلوم ہو چکے تو ایک مسئلہ بھی سن لو یہ مسئلہ تان کی جان ہے مسئلہ توبہ کے لیے ہمیش کی شرط نہیں ہے یعنی جب کسی گناہ سے آدمی توبہ کرے تو اس کی یہ معنی نہیں ہوئے کہ وہ گناہ اس سے عمر بھر سرزد نہ ہو نیت البتہ صحیح ہونا چاہیے جب توبہ کرے تو سچے دل سے قصد رکھے کہ اب یہ گناہ ہم نہ کریں گے توبہ ہو جائے گی اور وہ شخص معجور ہوگا اگر طائب سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو نئے گناہ کی عقیل تک وہ طائب تھا اور توبہ کا ثواب اس کو ملے گا ان بزرگان دین سے بڑھ کر تو مقامات و احوال و معاملات کا تجربہ کسی کو نہیں ہے دیکھو اس گروہ میں بھی بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ توبہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر توبہ کی ایک بزرگ کا قول ہے رحمتہ اللہ علیہ کہ میں نے ستر مرتبہ توبہ کی اور برابر گناہ ہوتے رہے یہاں تک کہ اکہترویں مرتبہ جب میں نے توبہ کی تو استقامت حاصل ہوئی بادہ پھر مجھ سے گناہ ظاہری نہیں ہوا ایک بزرگ کی اور نقل ہے کہ توبہ کے بعد وہ معصیت میں گرفتار ہو گئے نہایت ان کو ندامت ہوئی ایک روز دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہم بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نہیں معلوم کیا حال ہمارا ہوگا ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے حاطف نے آواز دی اطاطن شکر نہ کہ ترکنا ترک نہ عدت ہل نہ قبل قبل نہ کہ میری تو نے کی میں نے تیرا شکر کیا یعنی تجھ کو جزا دی پھر بے وفائی تو نے کی اور مجھ کو چھوڑ دیا میں نے تجھ کو مہلت دی اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع کرے تو میں تجھے صلح کے ساتھ قبول کروں گا سبحان اللہ اب اقوال مشاہ خردوان اللّہ علیہ اجمعین توبہ کے متعلق سنو حضرت خواجہ زنون مصری علیہ فرماتے ہیں توبۃ العوامی من الجنوبی و توبۃ من الغفلتی و توبۃ العبیائی مر رویتی اجزم ان بلوغی ما نہ لہوغی من مر رویت الحسنات عوام کی توبہ گناہ سے بعض آنا ہے خواص کی توبہ غفلت سے بعض آنا ہے انبیاء علیہم السلام کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود ہیں اور دوسرے نبی کو اس سے برتر مقام مل چکا ہے حقیقت توبہ کے متعلق حضرت سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ اور بہت سے لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ اتوبۃ اللہ تنسی و ضم بکا توبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کو تم نہ بھولو اور ہمیشہ اس کی ندامت باقی رہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بہت سے بہت بھی عمل صالح تم سے ہوں گے تو عجب پیدا نہ ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ یہ خیال رکھتے ہیں کہ تو انتن سی ذمبک توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کو بھول جاؤ کیونکہ طائب کا درجہ محب کا درجہ ہے وہ ایک گونا دوستوں میں داخل ہے ایک دوست کا دوسرے دوست سے سابق بے انوانیوں کو دہرانا ہرگز جفا سے کم نہیں یہ قول اور وہ کال دونوں بظاہر زدیق دیگر ہیں مگر معنی میںدیت نہیں ہے معنی فراموش کرنے کے یہ ہیں کہ حلاوت اس گناہ کی دل سے نکل جائے طائب ایسا ہو جائے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک خاص حالت میں یہ جواب ملا تھا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھا مگر کسی چیز سے ہم کو اتنا فائدہ نہ ہوا جتنا اس شعر سے شعر ہے اذا قلتو ما او نبتو قول محبت وجود او زم بن لے یوکاس بےحم جب میں نے پوچھا ہم نے کیا گناہ کیا تو اس کی محبت نے جواب دیا تیرا وجود ہی اتنا بڑا گنا ہے جس کے مقابلے میں سارے گنا ہیچ ہیں اللہ اللہ معشوق کی بارگاہ میں عشق کا وجود بھی گناہ ہے اور ماتوں کو کون پوچھتا ہے اے بھائی کیا کہیں اجل طاق میں ہے جو دم آدمی زندہ ہے غنیمت ہے اس وقت کی قدر کرنا چاہیے کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائیں توبہ سے غافل نہ رہو ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ گناہ کی ہمارے انتہا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب توبہ کر لیں ان بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھے تم چوک گئے آنے میں بہت دیر لگا دی تمہیں جوانی میں آنا تھا مگر بوڑھا صحبت یافتہ تھا اور توبہ کے فوائد سن کر آیا تھا کہنے لگا نہیں حضرت دیر سے کیا واسطہ میں تو جلد سے جلد آیا ہوں اے جناب توبہ وہ نعمت ہے کہ اگر مرنے کے قبل نصیب ہو جائے تو کیا کہنا دیر ہونا بھی عین جلدی ہے میں جلد سے جلد آیا ہوں بھائی میرے ہر چند تم گناہ سے آلودہ اور ملوث ہو رہے ہو توبہ کرو تو صحیح دیکھو توبہ تمہاری کیسی امید افزا ہوتی ہے تم کو جاننا چاہیے کہ ساحران فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں سگے اصحاب کہف سے تم زیادہ ناپاک نہیں سنگے تور سینہ سے تم زیادہ جامد نہیں چوبے ہنانا سے تم زیادہ بے قیمت نہیں قطع نظر اس کے کوئی شخص حبش سے غلام لا کر اس کا نام کافور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے دیکھو جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کو ان کے یعنی انسان کے فساد کی طاقت نہیں ندائی ٹھیک ہے یہ کہنا تمہارا اس وقت مناسب ہوتا جب ہم حاجت لے کر تمہارے دروازے پر ان کو بھیجتے یا تمہارے ہاتھ ان کو بیچ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہرگز نہ چڑھنے دینا اور نہ خریدنا شاید تم کو اس کا خوف ہے کہ معصیت ان کی میری رحمت سے بڑھ جائے گی یا آلودگی ان کی ہماری قدوسیت پر دھبا لگا دے گی کیا ممکن کیا ممکن یہ وہ مشتخاک ہیں کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہیں جب ہم نے قبول ہی کر لیا تو معصیت و لاس کی کیا مجال ہے جو کچھ کر سکیں شیر سراسر م ہما ایبم بدیدی او خریدی تو زہ کالائے پر ایب زہ لطف خریدار یعنی میں سر سے پاؤں تک ایب ہی ایب ہوں تو نے ٹھوک بجا کر مجھ کو خریدا ہے واہ کیا اچھی یہ ایب دار جنس ہے اور کیا خوب مہربان خریدار ہے وسلام